وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محذساتها وكل محذسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسر به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قايد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غفاءك فبصرف اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا ناصر فالقيار في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أعتغيته ولكن فان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لمن و لمن او و و من عقیما. جمع اور نشیل خواتین اسلام خطب مسنونہ کے بعد سورت کی ہدایت میں نے آپ کے سامنے دلاور کی ہے اس کی روشنی میں میں آج کے خدمے میں بچے کی ولادت سے تعلق رکھنے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کو پھر اختصار پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسے کہ اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے غلط تصورات اور غیر شرعی افطار و نظریات پائے جاتے ہیں لہذا جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے تعلق رکھنے والے جو مسائل ہیں ان کو میں آج کے خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے لمین آسمانوں کی بادشاہ کے لیے ہیں وہی حقیقی بادشاہ ہے اسی کا حکم زمین و آسمان میں کار فرمائے تاری کائنات اسی کے حکم اور اشاروں پر چل رہی ہے اخلوق میں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ بولی معیاشہ عنا جسے چاہتا ہے وہ لڑکیاں آتا کرتا ہے وہ یہ گولی معیشہ اور جسے چاہتا ہے وہ لڑکے عطا کرتا ہے اور او لڑکے لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے وہ جو علومیا شافیما اور اس کی مشیت ہے اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کسی کو باندھ بھی کر دیتا ہے ناولت بھی بنا دیتا ہے یہ شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ذکر کی کہ اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بارے شاہد ہے ہر جگہ اللہ کی مشیت کا فرما ہے کائنات بھی جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت اس کے ارادے سے ہوتا ہے اس کے حکمت کے تحت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا یہ وہ نمینا لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ جسے جی چاہتا ہے لڑکیاں آتا کرتا ہے وہ لڑکیوں کو پہلے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ اولاد کے سلسلے میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ تر لڑکوں کو چاہتا ہے خصوصاً زمانے جاہلیت کے وہ تصورات جاہلیت کا وہ معاشرہ جہاں لڑکیوں کو بائی سے نمگ و اور بائی سے عیش سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں آتا کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اولاد تم جیسے چاہتے ہو ایسے نہیں ہم جیسے چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا تقاضا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا کہ وہ جنہیں چاہتا ہے لڑکیاں ایسا کرتا, اور جنے آتا کرتا اور جنے ہے اور جنہیں چاہتا ہے لڑکے ایسا کرتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اولاد چاہے وہ بچے ہوں گے بچیاں بیٹے ہوں گے بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ اولاد چاہے وہ زندہ زمدہ چاہے وہ مرنے کے پیدا ہونے کے بعد فوراً انتقال بھی کر جائے بہر صورت اولاد بہت بڑی نعمت ہے حصول جنت کا ذریعہ ہے اولاد کی ایک منٹ کی زندگی چند سیکنڈوں کی زندگی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو چند منٹ زندہ رہا چند گھنٹے زندہ رہا چند دن زندہ رہا چند ہفتے زندہ رہا چند مہینے زندہ رہا اور اس کے بعد بچہ انتقال کر گیا بچی انتقال کر گئی شریعت نے کہا کہ ایسے اولاد بھی والدین کے لیے نعمت تھے بچپن میں انتقال کر جانے والی اولاد بھی والدین کے لیے نعمت تھے اس لیے کہ یہ اولاد والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی خاتون صاحبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنی معصوم سے بچے کو لے کر اور آگے کہنے لگی اللہ کے نبی اس بچے کے حق میں دعا کیجیے میں نے اپنے تین بچے جو ہے دفن کر چکے ہیں اب تک میرے تین بچے انتقال کر چکے ہیں یہ چودہ بچہ اس کی زندگی کے لیے دُعا کرتے ہیں آپ برسک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے تین بچے انتقال کر چکے ہیں آپ نے کہا تب تو تم نے جہنم سے بچنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ حاصل کر دیا تمہارے تینوں بچے تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے تحفظ کا ذریعہ بن جائیں گے مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز یہ معصوم سے بچے ہیں، نننے سے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ آئے گا اور اپنے, بچ... اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا اور اپنے, اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے جنت کی سنجھوں سے لے جائے گا مسلم شریف کے حجیز اللہ کے فرماتے ہیں اور کی ایک میں جو احمد دے صحیح صحابی تو اس میں بھی ایسی بات ہے ایک صحابی کے بچے کا انتخاب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے و فرمایا کیا تمہیں یہ بات منظور نہیں کہ کل قیامت کے روز جب تم جنت میں داخل ہونے کے لیے جاؤ گے جنت کے جس دروازے سے بھی تم داخل ہونا چاہو گے اس دروازے پہ تم اپنے اس بچے کو تمہارا انتظار کرتا ہوا پاؤ گے تمہارے استقبال کے لیے وہ بچہ کھڑا رہے گا تو دیکھیں سبحان اللہ یہ اولاد جسے چند سیکنڈوں کی زندگی ملے چند دنوں کی چند دن منٹوں کی زندگی ملے انسان کے لیے آخرت کا سوچا ہے آخرت کا ذریعہ ہے اولاد کی وفات سے انسان رنجیدہ ہوگا غمگین ہوگا لیکن اس رنج اور غم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذخیر آخرت ان کے لیے جو رکھ دیا اور اولاد اگر اللہ زندگی دے اولاد زندہ رہتی ہے تو یہ یہ بھی اول, اول والدین کے لیے حصول جنت کا ذریعہ ہے اولاد کو پالنا اولاد کی پرورش کرنا اولاد کی تربیت کرنا اولاد کی نگہداشت یہ بھی حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے خصوصاً بچیاں خصوصاً بیٹیاں ان کی پرورش کے سلسلے میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی فضیلتیں بیان کی ہیں مسلم شریف کے خریف میں آپ فرماتے ہیں. اللہ تعالی جس کو دو بیٹیاں دے جس کو دو بیٹیاں دے اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے تو کل قیامت کے روز میں اور وہ ایسا شخص جو اپنی دو بیٹوں کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے تربیت کرتا ہے شادی سب کر کے دیتا ہے میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا یعنی جو فضیلت آپ نے ایک یتیم کی کفالت کی بیان فرمائی ہے انا وقع فل جنتی کہاں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے دو انگلیوں کو ملا کر آپ نے فرمایا یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والے باپ کو یہی خوشخبری سنائی ہے کہ ایسا باپ اور میں جنت میں اس طرح سے قریب رہیں گے امن ممین صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مصنف عبد الرضاق کی روایت ہے یہ خاتون میرے پاس آئی غریب خاتون تھی مختلف خاتون تھی اور کچھ مانگتی بھی آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو ننی سی معصوم بچیاں تھیں اس نے مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا میرے باپ کو کچھ نہیں تھا اس کو دینے کے لیے گھر میں تلاش کیا تو بمشکل ایک کھجور کہیں سے ملا مجھے گھر میں دیکھو یہ اللہ کے نبی کا خانوادہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے آج صلی اللہ علیہ سن کے ساتھ اور آج صن کی دنیا سے ایک بے نیازی کا یہ عالم ہے آپ کے گھر کا یہ عالم ہے کہ تلاش فسیار کے بعد دھر میں کہیں سے ایک خجور نکلتا ہے سبحان اللہ. ربی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے وہ ایک خجور اٹھا کر اس کو دے دیا اس نے خجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک اپنی بیٹ ایک بچی کو دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا اور خود کچھ کھایا نہیں حالانکہ نہ وہ خود بھوکی تھی ام المنی ایسا سدی پر ابھی اللہ علیہ جذباتی منظر دیکھا کہ ایک ماں خود بھوکی رہ کر اپنی دو معصوم بچیوں کو کیسے کھلا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ام نے ذکر کیا صلی اللہ اللہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ایسا جذباتی منظر میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جنت کی بشرط سنائی کہ جس جن والی ذہن کو اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں ادا کر دے اور وہ ان کی کمات کو پرورش کر دے ایسی بیٹیاں انسان کے جہاں جہنم سے بچا ذریعہ بنے گی ان... اولاد کو سمجھے کہ میں دنیا کام کر رہا ہوں شریعت یہ کہتی ہے تم حقیقت میں جنت میں لے جانے والا کام کر رہے ہو جہنم سے بچانے والا کام کر رہے ہو اور والدین کا انتقال ہونے کے بعد بھی جو چیزیں ثغیر اخرت ہیں ہم میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی بتایا بیان کیا اپ نے کہا ان الانسان وانقطع عنه عمله الا من سلاخ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے ایک چیزوں کے ان میں سے اپ نے فرمایا اولد او صالح يدعو له نیک اولاد جو انسان کے حق میں دعا کرے تو معلوم بھائیوں اولاد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے فریاضا اولاد جس گھر میں بھی ولادت ہو نعمت سوچ قبول کرنا چاہیے بچے بڑھ جا رہے ہیں فیملی بڑی ہو جا رہی ہے پریشان ہونا غیر شریف کام کرنا بالکل نہ ناجائز اور اس سے بڑی اور اس سے گنونی بات یہ ہے گھر میں اگر بچیوں کی ولادت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے نادان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں نوز باللہ ایسے جائل جو اپنی بیوی پہ اتنے غصہ ہوتے ہیں کہ اسے صرف بچیاں پیدا ہو رہی ہیں ایسی ساسیں ہماری معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو اپنی بہو پر اس لیے غصہ کرتی ہے کہ اس کو صرف بچیاں ہوتی ہیں ایسی ساسیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو دو بہوؤں کے درمیان امتیازی سلوک اس لیے کرتی ہیں کہ ایک کو جو بیٹے پیدا ہوئے اور ایک کو جو بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں جس بہو کو بیٹے پیدا ہوئے وہ بہو زیادہ محبوب ہے اور جس بہو کو بیٹیاں پیدا ہوئی وہ بہو جو ہے کی نظر میں محبوب ہے یہ تصورات آج ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں اندازہ کریں کس قدر کم علمی ہے ہمارے معاشرے میں اور ان معاملات میں کس قدر دور ہیں اولاد کو نعمت سمجھنا چاہیے اور نعمت سمجھ کے جو ہے اولاد کو قبول کرنا چاہیے اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے اولاد کی اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت میں اولاد کے سلسلے میں جو بھی تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو ہم بچپن ہی سے جو ان تعلیمات کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب زندگی میں قدم رکھتا ہے بچہ جب زندگی میں قدم رکھتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ وہ جو چیخ کر رہا ہے چلہ کر رہا ہے آپ نے کہا کہ المولود ہی نہ یافا نرگا تم بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ یہ روتا ہے ہر بچہ روتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچھ وہ بچہ جو چلانا کروتا کر ہے چیز کر روتا ہے مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جیسے ہی اس دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے شیطان وہیں سے اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور اس کا تقاضہ یہ شیبانی حملوں سے ہم اب یہ بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ شریعت کی جو دی گئی تعلیمات ہیں والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے جو ہم تعلیمات کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں آج میں آتا ہے کہ کسی بھی گھر کسی کے بھی گھر بچہ پیدا ہو آپ کو اطلاع ملتی ہے تو نہیں مگر اصلاف سے یہ دعا ثابت ہے کہ ہمیں کسی کے بھی بارے میں اطلاع ہو کہ فلا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا بچے کے والد کو بچی کی والدہ کو کن الفاظ میں دعا دینی چاہیے اصلاف سے روایت یہ, یہ, یہ کلمات منقول ہیں یوں کہنا چاہیے پوری طلح کا فلم روز یستبره و تصیت حسن بصری دعمتہ علی و سے سند سئی منقول ہے کہ وہ کسی بھی جربچے کی ولادت ہوتی تھی تو ان الفاظ میں دعا دیتے تھے احادیث میں جوائے بچے کی ولادت کو بشارت سے تعبیر کیا گیا قرآن میں بھی تبشرناه بغلام علیم بچے کی ولادت یقینا بشارت ہے یہ دعا دینے کا موقع ہے تو دعا کے سلسلے میں اصلاف سے یہ منقول ہے وری تلک فی الموعود یعنی یہ تمہارا بچہ یہ تمہاری وصی تمہارے لئے باعث خیر و برکت ہو وہ شکر سلوا اور اللہ کرے کہ تم جس جس الرب العالمی نے تمہیں اولاد دی اس کے تم شکر گزار بنو رز کا رہو اللہ کرے کہ یہ اولاد آگے چل کر تمہاری متو پر نا پردار بنے وہ خوشی رہو اگر اس اولاد میں کسی بھی قسم کا شر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو اس شر سے محفوظ رکھے یہ دعا دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد والدین کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی سب, سب سے پہلے تہنی کرتے تھے بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلے تہنی کرتے تھے بچے کے منہ میں بچے کے پیٹ میں جانے والی سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صاحب اللہ عثیم کسی کے بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا سیجے وہ بچے کو لیے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ تحریک کیا کرتے تھے تحریک کے مانیجیے ہیں آپ کھجور وغیرہ چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹایا کرتے تھے بچے کو اور آج اس پر جو ہے عمل بھی ہوتا ہے کھجور ہو شہد ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز اگر کھجور میسر نہیں کھجور افضل ہے کھجور میسر نہ ہونے کی صورت میں شہد جیسی کوئی بھی میٹھی چیز بچے کو جو ہے تحریک کرنی چاہیے یہ مصنون عمل ہے حضرت عانص فرماتے ہیں جب میرے بھائی ابد اللہ نبی صلی کی ولادت ہوئی تو میں اپنے حالت نے اسی میں وہی اسی مقام پر میرے بھائی کو کھجور چٹایا تو تحریک کرنا چاہیے آزان کے سلسلے میں آنے والی روایت جو ہے ہے ثابت نہیں ہے بچے کی ولادت پر سب سے اہم کام جس کا جو والدین کو کرنا ہے سرپرست ہونے کے حیثیت سے وہ ہے عطیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغون کہ ہر بچے پر جو ہے ایک طرح کا قرض ہے عقیقہ اس قرض کو ادا کرنے والدین کو والد اس کا ذمہ دار ہے والد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرے جانور زبا کرے عقیقہ کیا ہے حقیقت میں عقیقہ یہ اللہ تعالی کی اس نعمت پر شکر گزاری ہے اولاد کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نعمت پر خوشی کا اظہار ہے اور شکر گزاری اور ساتھ ساتھ یوں کہیے اس سنت ابراہیم کی بھی یاد ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینا ذبح کیا بکرا ذبح کیا اسی طرح سے گویا ایک طرح کی اس واقعت کی بھی یاد ہے کہ بچے کی جاپ بچے کی جانب سے جانور ذبح کرتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح سے آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزن اسماعیل کی قربانی دی تھی اللہ کے راستے میں آپ جانور کو ذمہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خاموش زبانی اقرار کرتے ہیں پر وہ جب بھی زندگی میں میری اولاد کی محبت کے تقاضے اور تیرے دین کی محبت کے تقاضے ٹکرائیں گے تو میں اپنی اولاد کی محبت کو قربان کروں گا کبھی اولاد کے لیے تیرے دین کو اور تیرے اللہ تیرے رسول کی احکامات اور فرامین کو قربان نہیں کروں گا اس کا خاموش اقرار ہوتا ہے اور ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بچے کی بات لکھتے ہیں کہا کہ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کی جانب سے عقیقہ کیا جاتا ہے عقیقے کی اس کی وجہ سے ان بچوں کی تربیت اور پرورش پہ غیر معمولی اثر پڑتا ہے اس طرح کہ جن بچوں کی جانب سے عقیقہ نہیں کیا جاتا ان بچوں کی تربیت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے والد نے گویا ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی دی اس نعمت کی ناشکری کی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے تو لہٰذا محترم آج ہے کہ بچوں کا پیچھے کتنا, کتنا پیسہ ضائع کرتے, ہیں کے کتنا کرتے ہیں بچے کا جو مصنون امان ہیں وہاں خرچ کرنے کے لیے ہمیں ہمیں ہم غیر مستدی ہو جاتے ہیں اور جو ناجائز حرام کام ہے وہاں خرچ کرنے میں کبھی جو پیسوں کا مسئلہ نہیں آتا بڑے افسوس کی بات ہے والدین کی ذمہ داری ہے علی میں یہاں تک لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہ عقیقے کے سلسلے میں میرا تو فطرہ ہی محمد لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ قرض لے, صحیح، صحیح، قرض لے کر بھی صحیح قرض لے کر بھی صحیح کرے اس لیے کہ عقیقہ کرنے سے ان اللہ تعالی اس پر رزق کے دروازے کھولے گا روحانی پرکتے اسے حاصل ہوں گی قرض لے کر ہی صحیح عقیقہ کرے یہ امام محمد بنائی فرماتے ہیں سلسلے میں بیان فرمایا کہ لڑکے کی جانب سے دو جانور اور لڑکی کی جانب سے ایک جانور انسان لڑکی کے مقابلے میں لڑکے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور لڑکی کے لڑکی تو دوسروں کے گھر جاتی ہے لڑکا آگے چل کر انسان کے لیے ظاہری صحاف بنتا پرورش کرتا تو جس قدر خوشی تمہاری جھگنی ہے اسی قدر اس کا تقاضہ بھی جھگنا ہے لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کے لڑکے کے بدلے جو دو دو جانور جبا کرنے چاہیے اسلام سے پہ پہلے یہودی ہو کرتے تھے لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ صرف وہ لڑکے کی جانب سے عقیقہ کرتے لڑکی کی عمادت ہو تو عقیقہ نہیں کرتے تھے اسلام نے کہا لڑکی ہو کہ لڑکا دونوں کی جانب سے عقیقہ کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی باپ ایسا ہے غیر مستطیع ہے طاقت نہیں ہے تو دو جانور کی جگہ ایک جانور ہی صحیح وہ عقیقہ میں جو ہے دے سکتا عقیقہ کر سکتا عقیقے میں مشہور جو جانور آئے وہ مینڈا اور بکری ہے مینڈا اور بکری سے گائے ہے جائے، کیا اس سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ کو بقری میسر ہے اس کرنا چاہیے مسنون ہے یہ لیکن بعض طلب سے جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ رو بھی آتے ہیں ان سے بات منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا عقیقہ جو اونٹ کے ذریعے سے کیا ہے تو لہٰذا خاص صورتوں میں گویا ان جانوروں کے ذریعے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا جس طرح سے آپ عید الاضحیٰ میں قربانی کر دیں میں اونٹ میں حصے کر دیں اونٹ میں جو ہے سات حصے یا دس حصے اور گائے میں جو ہے سات حصے عقیقے وغیرہ میں حصے کی بات نہیں ہوگی پوری ایک جان کے بدلے پوری جان دینی چاہیے پوری ایک جان کے بدلے پوری جان جو دینی چاہیے اس میں حصوں کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ گائے میں جو ہے سات عقیقے ہو سکتے ہیں یا اونٹ میں جو ہے سات عقیقے یا عقیقے ہو سکتے ہیں. ایسا جو نہیں میں جو نہیں ہوگا اور عقیقے کی جانور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ مصنون یہ بھی ہے کہ بچے اور بچی کے جو بھی بال ہوتے ہیں بال مون جائیں اور بال مونگ تک اس کے وزن کے برابر جو ہے چاندی سطح میں دی جائے اور چاندی ضرور ہی نہیں آپ کو دوسری چیز بھی پیدا بھی کچھ جو ہے سطح میں دے سکتے ہیں تو بال بھی جو ہے بچے کے مونگنے چاہیے اور آدھی نہیں ابھی آتا اللہ بال موڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانے کا حکم دیا ہے اس کے پاس منظر کیا ہے زمانی جہائی میں لوگ حقیقہ کرتے اور حقیقے کا جو جانور ہوتا اس کا خون لے کر بچے کے سر پہ صوفا کرتے تھے خون نجیس ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کی مخالفت کرنے کے لیے اس کو صحیح شکل دی خون کے بدلے آپ یہ زعفران کا حکم دیا خون نذیس ہے اور زعفران ساحر اور پاک ہے خون مدبو ہے زعفران خوشبودار ہے زعفران لگانے کا بھی آپ کا نے حکم دیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا جو سر ہوتا ہے سر کی چمڑی اس قدر نازک ہوتی ہے کہ یعنی اس وقت سر مونگنا ناممکن ہوتا ہے ڈاکٹر بھی منع کر دیتا ہے ایسی صورت میں جانور جمع کر دینا بس ہے بعد میں جب دالو وغیرہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے بال مونگے جانور کو کم از کم جو ہے ضمع کر دینا چاہیے اور مصروم یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے ساتویں دن ہونا چاہیے عقیقہ اور بال وغیرہ کے نکالنے کا جو عمل ہے مصروم یہ ہے کہ یہ بچے کی ولادت کے ساتویں دن ہو ساتویں مہینے ہونے کی صورت میں ایک حدیث جو سنے دن متغلبی ہے اور بہت سلف سے ثابت ہے کہ چودوے دن یا پھر اکیسویں دن اور اس کے بعد اگر پرست کرو کہ کسی وجہ سے بچپن میں نہیں ہو سکا بعد میں قریبی یہ قرض اولاد پہ باقی رہتا ہے تو جب بھی آپ کو استطاعت آئے گی عتیطہ اولاد کی جانب سے ضرور کرنا ہے بھلے سے وہ سن واجب نہ صحیح سنت ہے سنت دے ہے لیکن اس کو سنت سمجھ کے نظر, نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اتیجی کے سلسلے میں کچھ غلط قہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے یہ غلط تو نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عتیصے کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے ہیں بچے کے جو ماں باپ ہیں جس بچے کا عقیقہ ہو رہا اس کے ماں باپ نہیں کھا سکتے ہیں غلط بات ہے غلط کسور ہے نہیں معلوم ہے کسور کہاں سے آیا عتی کے جانور کا گوشت کوئی بھی کھا سکتا ہے آپ والدین بھی کھا سکتے ہیں برے رشتہ دار کھا سکتے ہیں اڑوس پڑوس کو دے سکتے ہیں غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں اگر غیر مسلم کو بھی دینے کی ضرورت پیش آئی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اس سلسلے میں کوئی پابندی جو نہیں ہے اور اسی طرح سے غلط قسم یہ بھی پایا جاتا ہے ٹیکے کے سلسلے میں کہ بیٹھو ادھر جانور کے گلے پر چھوڑی چلنی چاہیے اور ادھر بچے کے سر پر اس طرح چلنا چاہیے دونوں قریب قریب سر کے جو چلتے ہیں یہ بھی غلط تصور ہے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں بول اس طرح اس طرح کا تصور ہی غلط ہے پہلے جانور زباں کرے کوئی بات نہیں پہلے بچے کا سر مونڈے کوئی بات نہیں ان تمام غلط تصورات سے خود کو بچانا چاہیے تو یہ ایک اہم حکم ہے بچپن بچے کی جانب سے اپیشا کرنا کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے ناموں کا نام رکھنے کا نام کے سلسلے میں دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ میں دن ہی نام رکھیں آج ہی وغیرہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بھی نام رکھا ہے جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن بھی نام رکھا ہے تو ظاہر ہے آپ جس دن بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی دن نام رکھیں یا بعد میں نام رکھیں یا ساتویں دن نام رکھیے کوئی بات نہیں البتہ شریعت نے اتنی تعلیم ضرور دی ہے کہ اچھے ناموں کا انتخاب کرو اچھے ناموں کا انتخاب کرو اچھے نام کا مطلب کیا ہے معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے نام کا معنی اچھا ہونا چاہیے آج سر اللہ, اللہ سب نے فرمایا کہ کیا قیامت کے روز ہر شخص کو ہر شخص کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہا جائے گا اے عبد اللہ بن عبد الرحمن اے زید بن بکر اے خالد بن آمر ہر شخص کو قیامت کے روز اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر پکارا جائے گا ایسے میں نام صحیح ہونے چاہیے اللہ فرمایابد اللہ اللہ, و اللہ تعالیٰ کے نزید سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمٰن ہے مترم بھائی آج یہ ناموں کے سلسلے میں اس قدر حلو ہوتا اس قدر مبارکہ آمیزی میں مبتلا ہوئے ہیں ہم جو نئے نئے نام رکھنا چاہتے نا نا نا نا ہیں ایسے نام کی جو معاشرے میں نہ سنائے گا نئے रखना चाहते हैं और اور یہ نئے پنکھ کی تلاش میں کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں یہ بے جاتا کلکات ہیں اور ان نئے ناموں کی تلاش سے بسافات لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کا کوئی سر نہ کوئی ب کوئی مانے ہی نہیں علینا نام رکھتے لڑکی کا نام عالینا. علینا علی نا علی کے معنی کیا عربی میں ہم معنی ہوتے ہم فر علی نام رکھنے کوئی معنی اور اس سے بری بات یہ ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں جن ناموں میں صرف آتی ہو ایسے قادی بگاڑ ہو عبد النبی نام رکھیں نبی کا بندہ عبد الرسول نام رکھیں نوزب اللہ رسول کا بندہ غلام رسول نام رکھیں رسول کا او ایسے نام سب سے بہت غلط ہے ایک تو اپنے بچوں میں نا اور دوسرے یہ اولیا کو جو نام دے رکھا ہے غریب نواز بندہ نواز دستگیر غوث سے نوزب اللہ یہ تو صرف یہ نام ہے جن سے سر سر کب ہے دستگیر ہاتھ پکڑنے والا مصیبتوں سے انسان پہنچانے والی ذات اللہ تعالی کی ذات دستگیر ہے حوصل آدم اللہ تعالی ہے نوز بلّہ اسی لیے شریعت نے کہا اللہ تعالی کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اپنے نام ہی رکھے ملک الملوک نام رکھے شہنشاہ مطلب کوئی اپنا نام ملک الملوک کا مطلب کیا ہوتا ہے شہنشاہ جیسے کہتے ہیں اللہ کو ایسے نام بہت زیادہ ناپسند ہے جن میں شرک کی بو آتی ہو یا تکبر اور حرور کی بو آتی ہو اچھے نام رکھنے چاہیے برے ناموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین کی ہے اور بتایا ہے کہ برے ناموں کی تاثیر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے انسان جو برے نام رکھتا ہے ان ناموں کی تاثیر اپنی زندگی میں دیکھتا ہے سعید ان مسین رحمت اللہ علیہ کی مشہور روایت ہے ان کے دادا کا ان کے دادا کا نام تھا ہزن ہزن کی معنی آتے ہیں غم کے سعید ان مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علام نے ہمارے دادا سے کہا تھا اپنا نام بدل لو کیونکہ ان کے مانے غم کے آپ نے کہا کہ نام بدل لو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا امی کا رکھا ہوا نام ہے نہیں بدلوں گا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ بدلے لی نام نتیجے میں حضرت صحیح سے کہا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمارے دادا نے اللہ کے نبی کی نصیحت اور وسیعت قبول کی ہوتی نام نہ بدلنے کی وجہ سے ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے غم رہا ہمارے گھر میں ہمیشہ سے رنگ کا ماحول رہا ایسے حادثات اور ایسا کوئی نہیں کہ غم کا ایسا ماحول رہا تو معلوم ہوتا ہے جو برے نام ہوتے ہیں ناموں کا اثر انسانی زندگی پہ پڑتا ہے اور یہاں یہ بے شاعری لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف بھی ضروری بعض نام بڑے اچھے ہوتے ہیں اچھے نام ہوتے لوگ جو اچھے ناموں کو بھی بدل دیتے یہ بہت غلط بات ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم سن کی سنت اچھے برے ناموں کو بدلنے اچھے نام کو بھی نام ہے اچھے کا اور عبداللہ ایسا نام بدلتے ہیں. زیادہ بہت زیادہ روتا ہے. اس اس نام نام نام بدل کے کے کے تو تو طرح سے میں صورت نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی سنت کی کہ آپ غلط نام کو بدلا کرتے ناپرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا ہاں اگر علف سے آسیا تو اس کے معنی اچھے ہیں علف سے اگر آپ آسیہ لکھتے ہیں تو نام صحیح ہے لیکن اگر سے لکھتے ہیں آسیہ تو اس کے معنی نافرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا جس کے معنی آتے خوبصورت خود مدینہ مدینہ کا ایک نام تھا یا شرف مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام یا صرف تھا اور یشرف کے اندر تقریب کاری اور فساد کے معنی ہے تقریب کاری اور فساد کے معنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علام نے وہ نام بدل کر پاوا دیا اسی طرح سے ایسے نام کہ جن ناموں میں ایک طرح کی خود ستائی خود کی تعریف وہ بھی بدل دینا چاہیے حضرت زینت کا نام پہلے برہ تھا برہ کے معنی آتے مطلع اللہ سے ڈرنے والی بڑی نیک اس میں ایک طرح کی خود کی تعریف ہے خود سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ جو ہے غلطی ان, ہوتے ہیں ان کا اثر ہے ہے حضرت حسین وہ عبید اللہ عزیز کے خلاف روز کرنے کے لیے نکلے تھے حضرت حسین رضی اللہ جب کربلا پہنچے تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ لوگوں نے ان کہ کر ہے تو حضرت حسین نے کہا کر بلا قاة تصدر كرباً وغلاً خرب بلا یعنی مصیبت ہی مصیبت ہوگی آفت ہی آفت ہوگی عربی زبان میں خرب کہتے اردو میں بھی مسلم آفت کو کہتے ہیں خرب جو رنج غم آفت کو کہتے ہیں بلا جو ہے مصیبت کو کہتے ہیں ان سے کہا گیا کہ یہ خرب بنا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ نے کہا کہ تب تو خرب بول بلا یہاں ہمیں بس مصیبتوں ہی کا بس سامنا کرنا پڑے گا اور ہوا ویسے ہی کہ حضرت حسین رضی اللہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ایسے نام جن کے اندر غلط معنیوں کو بدل دیا کر مدرمائیوں ناموں کے سلسلے میں سے بچنا چاہیے سیدھ سعد نام انبیاء علیہ السلام کے نام ہے ابراہیم ہے اسماعیل ہے یاقب ہے یوسف ہے آرون ہے موسا ہے عیسا ہے علیم السطل ان پیغمبروں کی نام کی نام کے نام رکھیں صحابہ کرام اسلام اللہ علیہ وسلم کے نام رکھیں حضرات صحابیات کے نام رکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزن کا نام ابراہیم رکھا تھا اپنے فرضن کا نام نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ابراہیم رکھا تھا تو بے جا تکلط کریے سے بچنا چاہیے سیدھے نام رکھنا چاہیے اور اس چیز دیکھیے یہ تکلف ناموں سلسلے میں کے اندر پایا جاتا ہے. عربوں میں عربوں میں نیم دادا کا نام پھر پوتے میں آئے گا ان کا سلسلہ اسی چلتا ہے دادا کا جو نام رہتا ہے وہی نام پھر پوتے میں آتا ہے تو ناموں کے سلسلے میں ہم بہت سے آ... تکلب اور غلو کی شکار ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور بچے کی ولاجت سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ ختمے کا بھی ہے ختمہ کے سلسلے میں عام طور پہ تصویر کو بتایا جاتا ہے کہ ساتویں دن ختمہ کر لینا مسنون ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے اللہ نما راغی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً ختنہ بلوغت کے قریب ہوا کرتی تھی وکان اللہ یقین کہ الحطہ نبوی میں کسی بھی شخص کی ختنہ عموماً بلوغت کے قریب ہوا کرتی تھی لہٰذا ساتویں دن ہی ختنہ کرنا مصنون ہے یہ سسور غلط ہے جائز ہے کہ آپ ساتویں دن ختنہ کریں ساتویں دن بچپن ہی میں کرنا چاہ جائز ہے لیکن ساتویں دن ہی کرنا جس طرح عقیقہ ساتویں دن مصنون ہے اس طرح ساتویں دن ہی خطہ مصنوع ہے یہ تصور غلط ہے برائے خطرہ بھی جو ہے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمر فطرت میں سے قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیم اللہ علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں ختنہ کی اسی سال کی عمر میں ختنہ کی اسی سال کی عمر میں انہیں حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں جو ہے کی یہ سنت ہی ہے راہیمی کی پیروی کی علامت اور شنا سے خطہ اس کا بھی احتجام ہونا چاہیے ایسے نو مسلم افراد جو ابھی ابھی اسلام میں آئے ہوتے ہیں ان کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے خطنہ کے سلسلے میں جب تک کہ وہ آج خود آگے بڑھ کر نہ کہتے تو محترم ہوائیوں یہ چند مسائل سے جو بچے کی ولادت سے متعلق تھے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان, ان مسائل ان حکام اور ان تعلیمات کی جو ہے پابندی کریں یوں کہیے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پہلا قدم ہے یہ کی تربیت کے سلسلے پہلا قدم یہ کہ بچپن سے تعلق رکھنے والے جو احکام اور مسائل ہیں ہم ان کی پابندی کریں انشاءاللہ یہ پہلا قدم جب صحیح سندھ اٹھے گا تو اس کے بعد اٹھنے والے دیگر قدم بھی انشاءاللہ شاء صحیح سندھ بڑھیں گے خود کے اختتام پر ایک بات ارز... یہ بھی ارد کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں الحمد ہمارے یہاں خواتین روزہ اول <سؤال> سے ہمارے یہاں تمام تمام اہل مسالے میں الحمدللہ خواتین کے لیے نماز وغیرہ کی حاضری کا انتظام ہوتا ہے اور بہت ہی خوش بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سنت ہے خواتین آتی ہے خود سنتے ہیں نمازیں وغیرہ سب پڑھتی ہیں لیکن بسا اوقات اس کبھی کہیں کچھ بے اعتداری آ جاتی ہے ایسی کئی شکایت اس دوران سننے کو ملی ہے اس لیے محترم خواتین آپ کا یہ جذبہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے مسجد ضرور لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا ہے نبی انہ نے جو تعلیمات دی ہے ان کا ہے. نے مسجد کو پوری طرح سے ٹھکر آنا چاہیے واقعات ان دونوں ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ برقع اور پردے کی جو پابندی نہیں ہو سکی ہے اس سے کسی کی جانب سے ایسا ہوتا ہوگا لیکن اس سے جماعت بدنام ہوتی ہے اس لیے حضرات خواتین سے گزارش ہے کہ وہ پوری شریعت کی پابندی کے ساتھ مسجد کو تشریف لایا کرے اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے ہم سب کو آپ تمام کو زندگی کے ہر شعبے میں پیدائش سے لے کر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم پیروی کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ علیہ قرآن إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَرِيمٌ عَلَيْكُمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحِيمِ رَبٌّ